السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفہ نبی بعد اما بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاء اللہ صورت البارہ آیت نمبر دو سو سے لے کے آیت نمبر دو سو تین تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فعدہ قزئی تم جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو فدقر اللہ کا ذکر کم آبا او اشد ذکر تو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو ان کو یاد کرتے ہو ویسے اللہ کو یاد کرو یا ان سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو زمانہ جہلیت میں عرب کے لوگ خاد سے جب فارغ ہو جاتے تو یہ ایک میلہ لگاتے اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم دس الحجہ کو کینکریاں مارنے قربانی کرنے سر منڈوانے طوافِ کعبہ اور سائی صفہ مروا سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منع میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسے زمانہ جہلیت میں تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے نا ویسے اللہ کا ذکر کرنا ہے یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے پھر اللہ رب العزت نے ایک اور زمانہ جہلیت کے لوگوں کی عادت کا ذکر کیا فرمایا فمن النَّاسِ میں يَقُولُ رَبَّنَا بنا فِي الدُّنْيَا حج کے دوران ان دنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں تو جو لوگ دنیا ہی مانگیں ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام لوگ برابر نہیں ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں فرمایا <تصفيق> ومن ہوم یقول ربنا آتنا فل دنیا حسنت فل آخرتی حسن <تصفيق> وکین <وَقِنَا> عذابَ نار کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہمیں عذاب آگ سے بھی بچا یہ ایک بہت ہی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کو جمع کر دیا گیا ہے اور ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے لفظ ہاسانہ جو ہے یہ تمام ظاہری باطنی خوبیوں اور بلائیوں کو شامل ہے دنیا میں ہاسانہ کیا ہے دنیا اچھی کیسی ہوگی ہم ہم تندرست رہیں بدن میں تندرستی رہے اہل و عیال صحت مند رہیں رزق حلال ملے وسعت والا ملے برکت والا ملے تمام دنیا کی ضروریات جو جائز ہیں پوری ہوں عزت ملے مقام ملے شہرت ملے یہ دنیا کی اچھائی ہے آخرت کی اچھائی کیا ہے آخرت کی آخرت میں سزا نہ ملے جنت ملے جنت کی نعمتیں ملے رب کا دیدار ملے رب کی رضا ملے گویا کہ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جس میں انسان کی تمام دنیاوی اور دینی مقاصد سامنے آ جاتے ہیں رب نا فی الدنیا دنیا وفی و فل آخرتی وکن عضابنار الحم مما قصاب اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی بلائی بھی مانگتے ہیں آخرت کی بلائی بھی مانگتے ہیں یہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اس آیا مبارکہ میں ان لوگوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو یہ بات کہتے ہیں درویش لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہمیں تو بس آخرت چاہیے قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دین اور دنیا دونوں ہی مانگو صرف دنیا مانگنا غلط بات ہے دین اور دنیا دونوں مانگنا یہ قرآنی تعلیمات میں شامل ہے ربنا آتنا فی دنیا ہنسنا وفی آخرتی حسنا یہ دعا بھی یاد کریں اور اس دعا کو پڑھا کریں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مربنا في دنیا حسنا و فل حسنا حسنا عذاب النار یہ صحیح بخاری میں موجود ہے پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وضر اللہ حفیع ایامی معدودات۔ احکامات حج کے متعلق یہ آخری آیت ہے فرمایا اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحجہ ان میں ذکر الہی با آواز بلند تکبیرات مصنون ہیں صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت تکبیرات پڑھی جائیں سیدنا نا کاب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں مجھے بیجا کہ میں یہ اعلان کروں بے شک جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا اور یہ کہ منا کے ایام کھانے اور پینے کے ایام ہیں پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمنتا اجلفی یومین فلا اسما علیہ ومن تأخر فلا اسما علیہ یعنی جمرات کو کینکریاں مارنا تین دن افضل ہے لیکن اگر کوئی دو دن گیارہ اور بارہ کو کینکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کو بھی اجازت ہے سیدنا نا عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام میں مینا تین ہیں تو جس نے دو دنوں میں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ حدیث ابود کتاب المناسک میں موجود ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیما نتقا دو دن یا تین دن میں کینکریاں مارنا ہو یا کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو ہر جگہ اللہ کو اخلاص مطلوب ہے کسی بھی کام میں ریاکاری میدان محشر میں رسوائی کا باعث بن سکتی ہے وطخ اللہ و علم و ان <تُحشَرُون> اللہ سے ڈرو یہ نہیں کہ حج کر ہے حج ختم کر لیا بس اب گناہ بھی کرتے جاؤ اور کہو حج تو کر لیا اللہ نے معاف تو کر دیا ہے حج کر لیا ہے لیکن پھر بھی وط اللہ اللہ سے ڈرتے رہو والم و ان کم <تُحشَرُون> اور اس بات کو مت بھول جانا کہ تم اللہ ہی کے حضور میں حاضری دینے والے ہو آئیے ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فِدا قذئی تم پھر جب تم قزئی تم پورا کر چکو مناسککم اپنے حج کے احکام فتقراللہ تو یاد کرو اللہ کو کا ذکر مانند یاد کرنے کے تمہارے آبا اپنے باپ دادا کو او اشدا یا اس سے بھی زیادہ ذکرن یاد کرنا فمن عناصی پس کچھ لوگ ہیں میقول جو کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب آتینہ دے ہمیں فت دنیا دنیا میں جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں و ماں اور نہیں ہے لہو اس کے لیے آخرت میں من خلا کوئی بھی حصہ وہ منہ اور کچھ ایسے ہیں میں یقول جو کہتے ہیں رب اے ہمارے رب آتی دے ہمیں میں دنیا دنیا میں حسنتا بلائی وفل فل آخرتی اور آخرت میں حسنتا بلائی و اور بچا ہمیں عذاب نار آگ کے عذاب سے الائقا یہ لوگ لہم ان کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس سے جو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ سری الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے وذکرو اور تم یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں اس سے مراد ایام تشریق ہیں فمن تعجل پھر جس نے جلدی کی فی یومینی دو دنوں میں فلا اسما علیہ ہی تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر ومن تاخ اور جس نے تاخیر کی فلا اسما علیہ ہی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیما نے اس کے لیے جو ڈرا تک اللہ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو انکم یہ کہ تم ال اس اللہ ہی کی طرف تو شرون اکٹھے کیے جاؤ کہ وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمی